و وكفى و السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقر رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام علمر سلین الحمد للّہ رب العالمی علم و صلی علیہ سیدنا محمد عل سید محمد البارک وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب فرما دیجئے اے اللہ میرے علم زیادتی عطا فرما علم وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے ہمیشہ دل میں زیادتی کی طلب رہنی چاہیے کہ علم بڑھے جتنا انسان کا علم بڑھے گا اللہ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت بڑھے گی چنچہ ایک بندہ عبادت گزار ہے اور دوسرا بندہ علم حاصل کرتا ہے تو علم کا حاصل کرنے والا افضل ہے اس عبادت گزار سے حدیث مبارکہ ہے ان مسل العلام فلرد کم اصل نجوم فصما علماء کی مثال زمین پر ایسے ہے جیسے کہ آسمان کے اوپر ستاروں کی حیثیت ہوتی ہے یعنی جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں علماء اس زمین کے ستارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پسند فرماتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں ابو دردار اللہ نے روایت کیا کہ نبی السلام نے فرمایا فضل العالم العابد کا فضل القمر لَلۃ البدر سائر الکواقب کہ جس طرح چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح ایک عالم کو عبادت گزاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے ابو رعان روایت کرتے ہیں فقیہم واحد اشد الشد الشیطان من الف عابد کہ شیطان کے لیے جو ایک فقی ہوتا ہے فقی کہتے ہیں جس کو دین کی سمجھ ہو تو دین کی سمجھ رکھنے والا شخص ہزار عبادت گزاروں کی نسبت زیادہ بھاری ہوتا ہے حضرت صفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے شاد فرمایا معامن رج الن خرج امن بیلۃ علما الملاکت وجنحت رضل کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں خوش ہو کر کہ یہ بندہ علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض مہمان بڑے محبوب ہوتے ہیں مکرم ہوتے ہیں تو ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ان کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے تو ریڈ کارپیٹ بچھانے کا کیا معنی ان کی عزت افزائی کرنا تو طالب علم کے ساتھ فرشتوں کو اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ ان کی عزت افزائی کی خاطر اپنے پر بچھا دیتے ہیں محبت اس کا تقاضا کرتی ہے اسی لیے دنیا میں کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں تو لوگ پھولوں کو بچھانے کی بجائے اپنی پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ محبت کا تقاضا ہے تو فرشتے بھی چوں طالب علم سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کی وجہ سے اپنے پر اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں ابو لان و روایت فرماتے ہیں منسلہ کا طریق لیاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ البفی ہے علم صح اللہ الل تریقنج کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے كے لیے راستے میں چلا اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں ان حادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے چنانچہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ آتا نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماؤ رسن الکتاب الذی من منابادنہ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بندوں میں سے ان کو بنا دیا جن کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے جو ہمارا چناؤ تھا یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو چنتے ہیں پہلے اور پھر اس کو علم کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو آپ آئے نہیں آپ لائے گئے ہیں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے دیکھیں لاکھوں بچے ہوتے ہیں کالج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں لیکن چند بچے ہوتے ہیں جو دین پڑھنے کے لیے مدارس میں آتے ہیں تو جو مدارس میں آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں یہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ کی ان پر خاص رحمت کی نظر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دیتے ہیں حدیث کی محبت ڈال دیتے ہیں تو وہ حدیث و قرآن پڑھنے کے لیے مدارس کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت مقبول بندے ہوتے ہیں تو آپ کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر خاص فضل, فضل ہے اور احسان ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا فہو وفی صبی لاہ حتا یر جب تک لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو طالب علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے ہر وقت جس طرح معتکف بندے کو ہر وقت اعتکاف کا ثواب مل رہا ہوتا ہے اگرچہ وہ مسجد میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہو یا پانی پی رہا ہو یا لوگوں سے باتیں کر رہا ہو اسی طرح طالب علم کو ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے اگر وہ سویا ہوا ہو یا وہ کھانا کھا رہا ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو طالب علم اللہ علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے فا و فی صبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں حتّہ یر جا جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے مسجد نبی بنوائی چھوٹی سی مسجد تھی لیکن اس مسجد میں نبی علیہ السلام نے مدرسہ قائم فرمایا اچھا اس مدرسے کا کوئی باضابطہ نام نہیں تھا لیکن ایک زمین پر بیٹھنے کے لیے جگہ سی تھی تھوڑا سا اونچا فرش تھا اس کو چبوترا کہتے ہیں تو صفا کہتے ہیں عربی میں تو کچھ صحابہ کرام تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی تعداد ستر کے قریب تھی مہاجرین غربا حضرات تھے انہوں نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا تو ان کے بیٹھنے کی وہ جگہ تھی چنانچہ نبی ریساط وسلام وہاں ان کو دین سکھایا کرتے تھے تو یہ ایک بے نام مدرسہ تھا جو نبی السلام نے جاری فرما دیا اس میں مقیم بچے تھے یعنی جو آنے والے حضرات تھے وہ وہیں پہ رات کو قیام بھی کیا کرتے تھے اور دن میں نبی السلام کی صحبت سے علم بھی حاصل کیا کرتے تھے اس مدرسے میں کوئی مطبخ بھی نہیں تھا کوئی تباخ بھی نہیں تھا یعنی ایسا نہیں تھا کہ جیسے مدرسوں میں کوئی متبخان انتظام ہوتا ہے اور روٹی پکانے والا ہوتا ہے اللہ تبقل مدرسہ تھا آ جاتا تھا نبی علیہ السلام ان کو کھلا دیتے تھے جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو فاقہ ہوتا تھا مگر یہ بچے ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بہت پسند اللہ تعالیٰ نبی علیہسۃسلام کو حکم فرماتے تھے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ سلّم ان کے اندر جا کر آپ بیٹھیے تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے تھے کہ آپ جائیں اور جا کر ان کے درمیان بیٹھیں وس نفس کا آپ نتھی رہیے آپ جائیے ان کے پاس بیٹھیے مذین یدو نہ رب ہم بلغدات ولاشی یرید و نہ وجہ ولاد وئی نا کانہم اے میرے محبوب اپنی نگاہیں ان سے ہٹائیے نہیں اگر ایسا ہوگا تو ترید و ذینت الحیاتی دنیا ولا تو من اغفلنا قلب ہو ذکر نہ و تباہ ہوا ہو بکانہ امر ہو فروتا تو یہ یہ حضرات جو علم کے طلب تھے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ تھے کہ ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا کھلاتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے تھے ان میں سے ایک طالب علم تھے جو بہت زیادہ بھوکے تھے ان کو فاقہ تھا کئی دنوں کا ان کا نام تھا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک تھی کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو میں زمین پہ بیٹھتا نہیں تھا زمین پہ لیٹ جاتا تھا بھوک کی وجہ سے اتنی شدت کی بھوک تھی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں مسجد نبی کے دروازے پہ جا کے لیٹ جاتا ہوں کوئی نہ کوئی جاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ دعوت دے گا تو مجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا وہ کہتے ہیں میں مسجد نبی کے دروازے پہ آ کر لیٹ گیا ابو بکر عضی اللہ تعالیٰ آئے سلام کیا اور گھر چلے گئے میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوگا پھر مدلانہ آئے انہوں نے بھی سلام کیا خاموشی سے چلے گئے میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی کھانے کی چیز نہیں ہوگی بالآخر اللہ کے حبی و سلم تشیف لائے تو نبی علام نے پوچھا ابو را رہ کیوں لیٹے ہوئے ہو میں نے کہا اللہ کے حبی السّلم بھوک لگی ہوئی ہے مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا بیٹھا بھی نہیں جاتا میں اس لیے لیٹا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے ساتھ آؤ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گیا دل دل میں سوچ رہا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو کھانے کو ملے گا پیٹ میرا کچھ تو بھرے گا جب وہاں پہنچئے تو نبی علیہ السلام نے گھر سے پتہ کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو جواب ملا کہ جی ایک پیالہ دودھ ہے اب میں سوچنے لگ گیا کہ چلو ایک پیالہ دودھ ہی مل گیا تو کچھ نہ کچھ تو انسان کو آسرا ہو ہی جاتا ہے لیکن جب وہ دودھ کا پیالہ آیا تو نبی علیہ السلاط اسلام نے مجھے حکم فرمایا ابو ریرا جاؤ اور باقی اصاب صفحہ کو بھی بلا کے لاؤ اب ان کی تعداد ستر تھی اور دودھ کا ایک پیالہ تھا فرماتے ہیں کہ میں ان کو بلانے کے لیے چلا گیا اور میں ذہن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو نبی علیہ السطلام مجھے ہی حکم فرمائیں گے کہ ان کو پلاؤ تو میرا نمبر بھی سب سے آخر پہ آئے گا تو ایک پیالے میں سے کیا بچے گا اور ایسا ہی ہوا جب میں سب کو بلا کے لایا تو نبی علیہ ساط وسلام نے فرمایا کہ ابوریرا انہیں دودھ پلاؤ میں نے انہیں دودھ پلایا ستر کے ستر لوگوں نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا لیکن دودھ جیسا تھا وہ ویسا ہی رہا تو جب سب نے پی لیا تو نبی السلام نے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ابو ریرا اب آپ پیو فرماتے ہیں کہ میں نے خوب دودھ پیا حتیٰ شب تو حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا نبی السلام نے پھر دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا ابو ریرا اور پیو کہتے ہیں میں نے اور پیا جتنا میں پی سکتا تھا حتیٰ کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ اب دودھ جو ہے وہ میرے منہ سے شاید باہر ہی نکل آئے اتنا میں نے دودھ پیا تو نبی السلام نے فرمایا اور پیو میں نے کہا اے اللہ کے بسلم میں نے اتنا پیا ہے کہ اب تو اور دودھ پیا ہی نہیں جاتا تو علیہ السلام نے پھر اس دودھ کو خود نوش فرمایا اور تب دودھ جا کر ختم ہوا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان طلباء کے ساتھ کیسی ہوتی ہیں کہ ایک پیالہ دودھ ستر طلباء کے لیے کافی رہا تو یہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا جو کوئی باضابطہ بلڈنگ بھی نہیں تھی اور کوئی باضابطہ مدرسہ بھی نہیں تھا لیکن حقیقتاً مدرسہ موجود تھا مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہوتا ہے استاد بھی تھے جو میں اعظم تھے مرشد اعظم تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ استاد تھے اور جو شاگرد تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے تھے چنانچہ ہر مدرسے میں ایک نصاب ہوتا ہے اس مدرسے کا نصاب اللہ کا قرآن تھا وہی اترتی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل فرمایا کرتے تھے لے تو بئی نہ لن سا لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ قرآن کی ان آیات کا کیا مفہوم ہے تو یہ قرآن ان کا نصاب تھا ہر مدرسے کے اندر ٹائمنگز ہوتے ہیں صبح سات بجے سے لے کے ڈھائی بجے تک یا ڈیڑھ بجے تک لیکن یہ مدرسہ ایسا تھا کہ اس کا نس... اس کا ٹائم تھا چوبیس گھنٹے سیون ڈیز اے ویک جس کو کہتے ہیں نا ٹونٹی فور بائی سیون اس کا یہ نتا. ہر وقت طلب کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے یہ طلبات یار ہوتے تھے چنانچہ نبی السلام اگر رات کے وقت شیف لاتے مسجد میں تو یہ طلباء رات کو دین سیکھتے تھے اگر دن میں آتے تو دن میں سیکھتے تھے چوبیس گھنٹے دین سیکھنے کے لیے یہ ہر وقت موجود ہوتے تھے روایت میں ہے ایک مرتبہ اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنوعی رات کو تشریف لائے تو اس وقت ابوکر صدیق لانو بھی نفل پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر لانوی تہجد کے نفل پڑھ رہے تھے مگر حضرت بکر صدیق لانو وہ بہت خفی انداز سے تلاوت کر رہے سیدھی تلاوت کر رہے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ دوسرا نہیں سن تو صدیق اقبلانو اس طرح تلاوت کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ذرا جہراً تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز سے تو نبی علیہ السلام نے دونوں کی تلاوت کو اس طرح دیکھا پھر جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو حاضر خدمت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ابوکر اللہ عانہ سے پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر آپ اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے عمر لانو جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ تھوڑا اونچا پڑھو تھوڑا سا آواز نکالو اور عمر لانو کو فرمایا کہ آپ تھوڑا آہستہ پڑھو یعنی دونوں کو تنبیہ کی اور سمجھایا کہ کرنا کیا ہے تو رات تہجد کے وقت بھی ان طلباء کو دین سکھایا جاتا تھا اور یہ دین سیکھتے ہر مدرسے کے اندر امتحان ہوتا ہے اس مدرسے کے اندر بھی امتحان ہوتا تھا لیکن وہ امتحان بھی عجیب تھا کہ عام مدارس میں تو باہر سے ممتحن آتے ہیں امتحان لینے کے لیے اور وہ پھر پیپر حل کرواتے ہیں اور بندے کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں کامیاب ہو گیا فلاں نے اتنے نمبر حاصل کر لیے یہ لوگ وہ تھے کہ جن سے اللہ تعالی نے امتحان لیا الا اکلزی اللہ اللہ نے ان کا امتحان لیا یعنی امتحان لینے والے اللہ رب العزت تھے سبحان اللہ یہ ایسے اسٹوڈنٹ تھے اور امتحان بھی کس کا لیا ان کے دلوں کو جانچا کہ دلوں میں تقوی ہے یا نہیں تو پیپر کا نام تقوی تھا اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ کیا اس میں تقوی موجود ہے یا نہیں پھر اللہ تعالی نے رزلٹ کو بھی اناؤنس کر دیا فرمایا کہ علاء نم تہن اللہ قلوب ومل تقوا و الضم وم کلمت و و و وہ تقوی کے اوپر جمع رہنے والے لوگ تھے اللہ نے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا اب دیکھیں جب رزلٹ اناؤنس ہو جائے امتحان ہو تو پھر طالب علم کو انعام دیا جاتا ہے کہ یہ پاس ہو گئے تو ان طلباء کو اللہ نے انعام بھی دیا انعام کیا تھا اللہ نے دنیا میں خوشخبری دے دی رضی اللہ و رضو اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی تو یہ ایسے خوش نصیب طلباء تھے کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئیں دنیا میں اللہ کی رضا کی بشارتیں مل گئی تھیں چنانچہ یہ اس کو آج کے دور میں اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم اس کو جامعہ صفحہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرسہ تھا تو جامعہ صفحہ کا یہ فیض ایسا چلا کہ یہ آگے پھر امت کے اندر جاری و ساری رہا ہر دور اور ہر زمانے میں پھر علماء نے مدارس بنائے اور حقیقت میں وہ جامع صفاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہی حضرات تھے سارے آج بھی امت میں مختلف مساجد میں مدارس میں دین پڑھایا جا رہا ہے یہ وہی کنٹینویشن ہے اس علم کی جو نبی اِسام نے علم کا سلسلہ شروع کیا تھا لہٰذا طلباء کو ان اصحاب صفاء کے ساتھ ایک نسبت ہے اور اس نسبت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے یہ صابحہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول بندے تھے آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے ایک طالب علم تھا جو نبی علیہ و اسلام کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے آنا چاہتا تھا تو وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا جیسے بندہ جلدی جلدی چل کے آتا ہے لیکن وہ ظاہر میں نابینا تھا اور دل کا بینا تھا جب آیا تو نبی ریساط اسلام اس وقت کچھ مشرقین مکہ آئے ہوئے تھے ان کے سردار تو ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے پاس ایک نزلہ زکام کا مریض آ جائے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی آپ ویٹ کر لیں اور اگر کینسر کا یا کوئی اور مریض ایسا آ جائے تو اس کو پہلے اٹینڈ کرتا ہے کہ اس کی تو جان کا مسئلہ ہے ہو وہ یہی معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام اسلام کے پاس مشرقین مکہ تھے ان کے تو ایمان کا مسئلہ تھا اور اس نے تو کوئی سوال پوچھنا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس طالب علم کو ٹھہرنے کے لیے انتظار کرنے کے لیے فرما دیا لیکن جب نبی السلام نے انتظار کے لیے فرما دیا تو یہ بات اللہ رب العزت نے محسوس فرمائی کہ ایک طالب علم کو کیوں روکا گیا چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آئے تھیں اتارییں اب صوط ون جا وما یودری کلا اللہ یَظک اور یکّکّر و فت فا ذکر اماں منصطنا فن طلّہ وما علیہ کا اللہ وہ اماں من جا اک یس آ یکشا و طلح اللہ اکبر کبیرہ یعنی ان آیات کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہم ادب کی وجہ سے مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے محبوبانہ خطاب فرمایا کہ آپ نے اس طالب علم کو روکا کیوں اس کو انتظار کے لیے کیوں فرمایا یہ اتنی طلب لے کے آیا تھا یہ دوڑتا ہوا اور تیز چلتا ہوا آیا تھا آپ سے سوال پوچھنے کے لیے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان طلباء کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام تھا چنانچہ ان میں سے ایک طالب ایسے بھی تھے جن کا نام تھا ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے بہت اچھا پڑھتے تھے قرا میں سے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ اسلام پر پیغام بھیجا کہ ابن قعب سے کہو کہ یہ سر بیہ پڑھے چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے فرمایا ابن قعب سر بیہ سناؤ ابن قاف اللہ بڑے حیران ہوئے اے اللہ کے ابی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تو آپ پہ نازل ہوا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو نبیلسام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسے ہی حکم تو ابن قابل بڑے تیز تھے بڑے سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتا ہے اشارہ ہوا ہے جو نبیل صاحب فرما رہے ہیں چنانچہ انہوں نے آگے سے سوال پوچھا اے اللہ کے ابیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ ابن کعب سے کہو کہ سورہ بیہ سنائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب میں نام اللہ سماک ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نام لے کر کہا ہے ابن کعب سے کہو سورہ بیہ نہ پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے میں پروردگار بھی سنوں گا یہ ایسے طلبات تھے جن سے قرآن پاک سننے کی فرمائشیں عرش کے اوپر سے آیا کرتی تھیں یہ اللہ کے ایسے مقبول بندے تھے اب یہ سلسلہ جو علم کی طلب کا چلا اصحاب صفہ سے تو یہ پھر پوری امت کے اندر پھیلتا گیا اور دین کو اللہ نے محفوظ رکھنے کا ایک انداز بنا دیا چنانچہ آج بھی یہ جو مدارس ہیں یہ دین کے محفوظ ہونے کے قلعے ہیں ان کی وجہ سے دین محفوظ ہے اگر مدارس نہ ہوتے تو دین اپنی جگہ محفوظ نہ ہوتا آج الحمد للہ الحمدللہ الحمد آپ اس قرآن پاک کی حفاظت کے کرنے والے ہیں اور آپ کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کر لیا ہے چن لیا ہے ہمارے عقابر نے اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں بڑی مشقتیں اٹھائیں چنانچہ چند بڑے حضرات جن کو آئمہ کہتے ہیں انہوں نے دین کے لیے بہت مشقتیں اٹھائیں امام احمد بن حنبل الرحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں چار فوکہ میں سے وہ شروع میں بہت غربت تھی ان کے پاس تو وہ کیا کرتے تھے کہ بس ایک دن کھاتے تھے اور کئی دن ان کو فقا آتا تھا ایک دن کھاتے تھے کئی دن فاقہ آتا تھا ان کا ایک کلاس فیلو تھا اس کلاس فیلو کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ کھاتے کچھ نہیں اور یہ فاقے میں ہی وقت گزارتے ہیں روزے سے وقت گزارتے ہیں چنانچہ وہ طالب علم اپنے کھانے میں ان کو شریک کر لیتا تھا لیکن امام احمد نم الرحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت غیرت تھی وہ کہتے تھے کہ بھئی میں کیوں کسی کے اوپر بوجھ بنوں کھانا اس کا ہے وہ خود کھائے پیٹ بھر کے کھائے مجھے کیوں اس میں سے وہ جو ہے نا وہ دعوت دیتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں کھاؤں گا چنانچہ اس نے ایک دن کہا کہ آپ میرے ساتھ مل کے کھانا کیوں نہیں کھاتے روی کھانا آپ کا ہوتا ہے آپ کھائیں اور تسلی سے کھائیں آپ خواہ مخواہ مجھے ہر وقت کھانے میں شریک کر لیتے ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اور انتظام بھی تو نہیں ہے تو امام احمد حمل الرحمۃ اللہ کے ذہن میں خیال آیا بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے میرے پاس اپنا انتظام ہونا چاہیے چنانچہ امام صاحب نوجوان تھے بیس سال کے قریب عمر تھی لڑکے تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکے نے آنے والے وقت میں امام بننا ہے تو انہوں نے کہا اچھا میں مزدوری کر لیتا ہوں چنانچہ وہ مدرسے میں پڑھتے تھے اور جب مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوتے تھے ظہر کے بعد تو اس وقت ایک جگہ تھی جہاں پہ قافلے آ کے رکتے تھے جیسے آج کل بس سٹیشن ہوتے ہیں نا یا ٹیکسی سٹینڈ ہوتا ہے اسی طرح ایک جگہ تھی جہاں پر اونٹ آ کے بیٹھتے تھے اور لوگ آتے جاتے تھے وہاں سے کسی نے کوئی اونٹ کرائے پہ لینا ہوتا تھا تو اس کو بھی وہیں سے مل جاتا تھا تو امام احمد حمب الرحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں اعلان کرتے تھے بھائی اگر کسی نے سامان اونٹ کے اوپر چڑھانا ہے یا اتارنا ہے تو ایک مزدور موجود ہے لوگ ان کو کچھ پیسے دے دیتے تھے تو امام صاحب لوگوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھا کے کبھی اونٹ کے اوپر رکھتے تھے کبھی اونٹ سے نیچے اتارتے تھے یہ مشقت تھی جو امام احمد نمبل اٹھاتے تھے اس سے کچھ پیسے مل جاتے تھے جس سے وہ اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے آپ اندازہ کریں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ لوگوں کا سامان سر پہ اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھنے والا یہ بچہ آنے والے وقت میں امت کا ایک امام بنے گا امام شافی رحمۃ اللہ کے بھی حالات ایسے ہی تھے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کو ان کی والدہ نے پالا تو والدہ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس پیسے نہیں تھے میں کاغذ نہیں خرید سکتا تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ میں جانور جو بڑے ہوتے ہیں نا جیسے گائے بھینس بڑے جانور ہیں تو ان کی ہڈیاں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے مل جاتی تھیں تو میں ان کو دھو کے صاف کر لیتا تھا چکنائی ہٹا دیتا تھا اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر اپنے نوٹس لکھتا تھا کاغذ میرے پاس نہیں ہوتا تھا میں ہڈیوں پہ نوٹس لکھتا تھا اور ان ہڈیوں کو گھر کے کونے کے اندر لا کے رکھ دیتا تھا یعنی ان کے نوٹس جو تھے وہ ہڈیوں کے اوپر وہ لکھتے تھے جو لکھنا ہوتا تھا ویسے لکھنے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کون جانتا تھا کہ یہ ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شاہ فعیع اللہ علیہ کہلائے گا فرماتے ہیں کہ مجھے علم کی بہت طلب تھی اور اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شہرہ تھا بڑی مشہوری تھی اور میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں اور ان سے علم سیکھوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے میں مکم کرمہ میں تھا اور امام صاحب جو تھے وہ مدینہ طیبہ میں تھے تو سفر کی کوئی صورت نہیں تھی کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حج کیا تو مناب میں مجھے ایک بڑھا آدمی ملا اور اس بوڑھے نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میں آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں جو میرے پاس حاضر ہے اس کے پاس اس کی گٹھڑی میں جو تھا اس نے فورن دسترخوان بچھایا اور خشک روٹی اوپر رکھ دی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بے تکلف اس کی دعوت قبول کر کے کھانا شروع کر دیا جب میں کھانا کھانے لگا تو اس نے پوچھا کہ بھائی مجھے تم قریشی نظر آتے ہو میں نے کہا ہاں میں ہوں تمہیں کیسے پتہ چلا اس نے کہا کہ آپ نے دعوت جو ہے قبول کرنے میں بھی بے تکلفی ہی سے کام لیا اور کھانے میں بھی بے تکلف سے کام لیا یہ کریش کے اندر خوبی ہوتی ہے کہتے ہیں اس سے نا میری اس کے ساتھ طبیعت تھوڑی انس محسوس کرنے لگ گئی تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے اس نے کہا میں مدینہ تھی یہ بس ہے میں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ بتائیں اس نے کہا بھئی مجھے تو اتنے حالات کا پتہ نہیں البتہ اتنا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے فلاں دن اور ایک بندہ ہمارے ساتھ آیا تھا حج کے لیے وہ فوت ہو گیا اس کا اونٹ جو ہے نا وہ خالی ہے اگر آپ ساتھ جانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو یہ بھورے رنگ کا جو اونٹ ہے نا اس پہ بٹھا دیں گے اور آپ بغیر کسی خرچ کے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے امام شافرام طے فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے قدرت نے بنا دیا کہ مجھے سواری مل جائے گی اور میں قافلے کے ساتھ آرام سے مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں گا تو میں نے ہاں کری جب قافلہ چلا تو کہتے ہیں کہ میں اس بھورے اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا اور قافلے کے ساتھ میں بھی چلا اس دن اس وقت قافلے بیس پچیس میل روزانہ سفر کرتے تھے پھر پڑاؤ کرتے تھے پھر بیس پچیس میل پھر پڑاؤ کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے سولہ دن لگے مگر سولہ دن میں میں نے سولہ مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا دیکھیں ان کے اندر کتنا شوق ہوتا تھا عبادت کا کہ سولہ دن میں ہم تو عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں تو ایک دو قرآن پاک پڑھنے مشکل ہوتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیں انہوں نے سولہ دن میں سولہ مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نماز مکمل ہوئی تو ایک لمبا سا آدمی تھا جو دو چادروں میں لپٹا ہوا تھا وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اونچی جگہ پر کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے تو میں نے خود ہی اپنے دل میں سمجھ لیا شاید یہی امام مالک ہوں گے تو میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو حدیث پاک کی املا کروا رہے تھے یعنی ان کو لکھوا رہے تھے تو امام مالک تلاوت کرتے تھے حدیث کی اور طلباء اس کو لکھ لیتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سب طلبا طلباء کے پاس کاغذ تھے دوات تھی قلم اور وہ بیٹھے ان کی یعنی حدیث سنتے تھے اور لکھتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سنتا رہا پھر میں نے دیکھا تو میرے اپنے سامنے ایک چھوٹا سا تنقا پڑا ہوا تھا میں نے وہ تنقا اٹھا لیا اور میں نے اپنے دل میں نیت کر لی کہ یہ میرا قلم ہے لیکن میرے پاس تو لکھنے کو کچھ نہیں تھا فرماتے ہیں میں نے اپنی ہتھیلی کو ایسے کر لیا اب جو حدیث پاک امام مالک لکھواتے تھے میں اسے اپنی ہتھیلی پہ لکھ لیتا تھا تاکہ مجھے طلبہ کے ساتھ مشابہت نصیب ہو جائے منتشب بہاب قومن پَ اللہ کے دستور ہے تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ہتھیلی کے اوپر لکھتا رہا اور کبھی کبھی میں اس تنکے کو اپنے ہونٹ کی طریقے کے ساتھ لگا لیتا اور نیت کرتا کہ یہ میں سیاہی لگا رہا ہوں جیسے طلباء دوات میں قلم ڈال کے سیاہی لگاتے تھے تو میں اپنے ہونٹ کی طریقے کے ساتھ اس کو لگا لیتا کہ یہ سیاہی لگ رہی ہے اور پھر میں اپنی ہتھیلی پہ لکھتا کچھ دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجلس کو موقوف کر دیا تو سب تو لبا اٹھ کے وزو کرنے کے لیے چلے گئے میرا وزو تھا میں وہیں بیٹھا رہا تو جب لوگ چلے گئے میں رہا اور امام صاحب نے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے مجھے بلایا مجھے بلا کر پوچھا کہ اے نوجوان تو کیا کر رہا تھا میں نے کہا کہ میں اس طرح حدیث پاک جو ہے وہ لکھ رہا تھا تو امام مالک رام نے فرمایا اپنی ہتھیلی دکھاؤ میں نے ہتھیلی دکھائی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا میں نے کہا بس میں ویسے ہی جو ہے ہتھیلی پر اس کو لکھ رہا تھا امام مالک رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہنے لگے کہ اس وقت میں نے کہا کہ حضرت میں مسافر ہوں اور میرے پاس کوئی کاغذ نہیں قلم نہیں میں تو کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے ایسا بیٹھا کر رہا تھا ظاہر میں میں اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا اور حقیقت میں تو میں اس حدیث پاک کو اپنے دل میں لکھ رہا تھا تو امام ملک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا جتنی حدیثیں میں نے پڑھائی ہیں اگر ان میں سے آدھی بھی سنا دو تو میں تمہیں جانوں امام شافی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھا چنانچہ انہوں نے اس مجلس میں جتنی حدیثیں سنائی تھیں میں نے متن سند کے ساتھ ساری کی ساری حدیثیں ان کو سنا دیں امام مالک رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ نوجوان تم میرے مہمان بنو پھر امام شافی رحمتہ اللہ چند دن امام مالک کے گھر پہ بھی رہے تو دیکھیں ان طلباء کے دل میں علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہوتا تھا کہ یہ سنتے تھے اور ان کے دل پر وہ حدیث پاک لکھی جاتی تھی اس سے ان کی طلب کا پتہ چلتا ہے وہ طلباء کیا اسفنج کی طرح تھے آپ نے اسفنج کو دیکھا نا اس کو پانی میں ڈالیں تو یہ پورا کا پورا پانی کو چوس لیتا ہے تو یہ طلباء بھی ایسے تھے اسفنج کی طرح تھے استاد کے پاس جو علم ہوتا تھا یہ اس کو پورا کا پورا استاد سے چوس لیا کرتے تھے اللہ نے ان کو یہ جو ہے وہ طلب عطا فرمائی تھی چنانچہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے سفر بھی بڑے بڑے کیے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ پر سارے جو ہے نا وہ علم کو حاصل کرنے کا انتظام ہو جائے بلکہ کوئی استاد کہیں ہوتا تھا کوئی کہیں تو وہاں جانا پڑتا تھا اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں تھا کہ صرف غریب طلبا ہوتے تھے امیروں کے نوجوان بچے اور وہ بچے جن جو سونے کا چمچ منھ میں لے کے پیدا ہوئے ہو۔ انہوں نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائیں چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو و غنیفہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ ایک نواب کے بیٹے تھے ان کا باپ بڑا امیر آدمی تھا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور امام اعظم ابو نیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی اس بچے کو اپنا شاگرد کے طور پہ قبول کر لیجئے تو امام صاحب نے فرمایا بہت اچھا لیکن باقی طلباء چونکہ غریب لوگ ہیں انہوں نے غربت والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے تو بڑی امیرانہ پوشاک پہنی ہوئی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو عام طلباء والے کپڑے معمولی کپڑے پہنا کے بھیجیں تو والد نے اس شرط کو منظور کر لیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام انیف رحمۃ اللہ کے شاگرد بننے کی سعادت نصیب ہو گئی مگر یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ایک نواب کے بیٹے تھے امیر باپ کے بیٹے تھے مگر ان کے اندر ان کی طلب بہت تھی جب امام صاحب نے پڑھانا شروع کیا تو امام صاحب کو پہلے دن ہی پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کا حافظ نہیں ہے تو امام صاحب نے امام محمد سے کہا کہ نوجوان تو پتہ نہیں ہے کہ میرا شاگرد بننے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے تم تو حافظ نہیں ہو یہ پری قول پری کوالیفیکیشن ہونی ضروری ہے تو امام محمد کہنے لگے اچھا میں اب حافظ بن کے آ جاتا ہوں چنانچہ اٹھ کے چلے گئے امام صاحب سمجھے یہ حافظ بنے گا اس کو ٹائم لگے گا پھر میرے پاس آئے گا پڑھنے کے لیے لیکن اللہ کی شان کے جب اگلا ویکینڈ آیا جمعہ کا دن آیا تو امام محمد حضرت امام علی فرمت کو ملنے کے لیے آ تو امام صاحب سمجھے کہ بچہ ہے اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے تو پوچھا محمد کیسے آئے حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن حفظ کر کے آؤ میں ایک سے میں پورے قرآن پاک کو یاد کر کے واپس آ گیا ہوں یہ نواب کے بیٹے تھے لیکن ان کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا شوق اتنا ہوتا تھا عشق بھرا ہوتا تھا علم کا جس کی وجہ سے ایک ہفتے میں انہوں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے یہ بھی ایک امیر باپ کے بیٹے تھے چنانچہ باپ نے ان کو چار ہزار ریال اس وقت دیے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے چار ہزار ریال لیے اور میں نے والد سے کہا کہ ابو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں لیکن دل میں میرے یہ تھا کہ میں علم حاصل کروں گا تو والد نے چار ہزار ریال لیے کہ علم تم تجارت کرو میں نے چار ہزار ریال لیے اور لے کے نکل پڑا اور میں مختلف اساتذہ کی خدمت میں گیا اور وہاں جا کر میں نے علم حاصل کیا دو سال میں وہ رقم ختم ہو گئی تو میں واپس آیا تو والد نے پوچھا بیٹا تم نے کیا تجارت کی تو میں نے کہا ابو جان میں نے وہ تجارت کی جو دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی کام آتی ہے ایسی تجارت جو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے تو والد خوش ہو گئے کہ میرے بچے نے پیسے ضائع نہیں کیے بلکہ اس سے علم حاصل کیا تو اس نے دو ہزار ریال اور دے دیے فرماتے ہیں کہ میں نے اور سفر کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سفر کیا کہ میں نے چار ہزار اساتذہ سے علم حاصل کیا آپ غور کریں ہم اگر مدرسے میں پڑے ہیں تو ہم اپنی پوری زندگی کا حساب لگائیں تو میرے خیال میں ہم دو سو استادوں سے مشکل سے پڑھے ہوں گے ٹوٹل قرآن پاک حدیث فکر جو بھی مضامین ہیں ٹوٹل اساتذہ کو گنا جائے تو دو سو سے نیچے نیچے ہی ہوں گے یا ہو سکتا بعض لوگ سو سے بھی کم اساتذہ سے پڑھے ہوں لیکن وہ ایسے عالم تھے کہ جنہوں نے چار ہزار اساتذہ سے علم حاصل کیا پھر اللہ نے ان کو علم میں اتنا رسوخ عطا کیا تھا کہ وہ امام اعظم ابنی ورنیف اللہ کے شاگرد بنے جب آتے جاتے امام احمد حنبل کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو امام احمد نحبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسنت جو تھی اس کے اوپر سے اٹھ جاتے تھے اور عبداللہ ابن مبارک کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے کسی بندے کو علم کا اتنا طلب گار نہیں دیکھا جتنا عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا پھر اللہ کے ہاں ان کی قبولیت بھی ہوئی ایسی قبولیت کے لوگ جو تھے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح ان کو ہر وقت چمٹے رہتے تھے ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ الدیث مولانا لکریہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتے نہیں تھے تو حضرت جب حدیث کی تلاوت کرتے تھے تو جیسے نماز میں مکبر ہوتے ہیں نا کہ تکبیر پڑھتے ہیں لوگ سن لیں تو لوگ ان سے حدیث سن کے آگے پڑھتے تھے وہ جو مکبر تھے ان کی تعداد گیارہ سو ہوتی تھی آج تو مجمع کی تعداد گیارہ سو نہیں ہوتی مکبر گیارہ سو تھے تو مجمع کتنا ہوگا حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ دواتیں گنی گئیں تو وہ چالیس ہزار حالانکہ ایک دوات سے کئی لوگ جو ہیں وہ سیاہی لگا لیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ کہ چالیس پچاس ہزار لوگ ایک وقت میں بیٹھ کے ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے اللہ نے ان کو قبولیت ایسی دی تھی ان کے ایک ساتھی تھے اسماعیل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ عبدالم ابن مبارک کو جتنا علم حاصل ہے اتنا تو ہمیں بھی حاصل ہے ہم نے بھی محنت کیا ہے لیکن جو قبولیت ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں پھر میں نے دو سال ان کی زندگی کو غور سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ امن مبارک اور صحابہ کرام کے درمیان صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کرام کو نبی السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ مبارک کو حاصل نہیں تھا اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کوئی دوسرا فرق نظر نہیں آتا تھا تو اللہ نے ایسی زندگی دی جیسے صحابہ جی ایسی زندگی ہوتی ہے اللہ نے ان کو قبولیت ایسی عطا فرمائی تھی تو یہ حضرات دیکھے عمرا کے بیٹے تھے لیکن علم حاصل کرتے تھے اور علم کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دیتے تھے حضرت شیخ الدی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آرون رشید کا بھی ایک بیٹا تھا جو شہزادہ تھا مگر اس کے دل میں آخرت کی تیاری کی فکر تھی وہ محل میں رہتا تھا سادے کپڑے پہنتا تھا سادہ کھانا کھاتا تھا اور زہد والی زندگی گزارتا تھا تو بادشاہ کے جو دوست تھے وہ اسے بہت کہتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے ذہنی مریض ہے تم اس کا علاج کرواؤ تم توجہ کیوں نہیں دیتے ایک مرتبہ دوستوں نے ذرا زیادہ بات کر دی تو والد نے بیٹے کو بلایا بیٹا تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے صبح کی اختیار کرنا پڑتی ہے اٹھانی پڑتی ہے تو بیٹے کا اچھا باجان اگر میری وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں میں علم حاصل کروں گا جب ہارون نے دیکھا کہ اب یہ میرا بیٹا پکا ارادہ کر چکا تو اس نے بیوی کو بتایا کہ بیٹا جا رہا ہے تو والدہ نے کیا کیا اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ قرآن پاک لے لو جب آپ کہیں جاؤ گے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے تمہیں اپنی امی یاد آئے گی اور ایک انگوٹھی بھی دے دی کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو انگوٹھی بیچ دینا تمہارے لیے سفر خرچ میں آسانی ہوگی تو یہ دو چیزیں والدہ نے اس کو دے دی بچے نے وہ چیزیں لے لیں وہاں سے وہ ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں علماء تھے اور وہاں جا کر وہ کسی عالم کے گھر پہ نہیں ٹھہرا ایک مسجد تھی تو اس مسجد میں اس نے قیام کیا اور وہ اس نے ترتیب اپنی یہ بنائی کہ وہ چھ دن مز... یعنی علم حاصل کرتا تھا اور جو چھٹی کا ایک دن ہوتا تھا اس ایک دن میں مزدوری کرتا تھا اور مزدوری سے اتنے پیسے اس کو مل جاتے تھے کہ وہ چھ روٹیاں یا سات روٹیاں خریدتا تھا اور سارا دن چوبیس گھنٹے ایک روٹی کھا کے گزارتا تھا آپ غور کریں یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اگر یہ محل میں رہتا تو اس کو پوشاک ملتی اس کو پتہ نہیں کیا کیا کھانے ناز و نعمت ملتی لیکن اس نے علم کی طلب میں سب چیزیں جو ہیں چھوڑ دیں اور یہاں مسجد میں چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے سر کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور باقی چھ دن جو ہے یہ ایک روٹی کھا کے گزارا کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے مکان بنوانا تھا تو میں اس جگہ گیا جہاں مزدور ملتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ مزدوری کریں گے اس نے کہا انکل ہم تو مزدوری کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں لقد خلقنا نل فی قبد تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا اس آیت کا ترجمہ ہے تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسا مزدور ہے کہ جو فارغ وقت میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے میں نے کہا کہ اچھا میرا گھر بننا ہے تو آپ میرے گھر چلو مزدوری کے لیے اس نے کہا انکل میری دو شرطیں ہیں کون سی شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا اس سے زیادہ دیں گے تو بھی نہیں لوں گا اس سے کم دیں گے تو بھی نہیں لوں گا میں نے کہا یہ عجیب مزدور ہے بھائی اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا نا تو میں نماز تسلی سے پڑھوں گا آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جلدی کرو کام کا ہرج ہو رہا ہے مجھے نماز میں آپ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے میں نے کہا ہاں، ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کے آیا اور میں نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی مگر اس اکیلے بندے نے اتنا کام کر دیا جتنا پانچ چھ بندے مل کے بھی نہیں کر سکتے تھے تو شام کو میں گھر کی کنسٹرکشن دیکھ کے بڑا خوش ہوا ایک دن میں اس نوجوان نے کتنا سارا کام نکال دیا اور میں نے نیت کی کہ میں اسی سے ہی سارا گھر بنواؤں گا جب اگلے دن میں اس کو لینے کے لیے گیا تو وہاں نہیں تھا میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہیں ان کا جی وہ تو ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے اور اتنی قیمت لیتا ہے کہ جس سے سات روٹیاں وہ خرید سکے اور ہر روز ایک روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے باقی وقت وہ علم حاصل کرتا ہے استادوں کے پاس کہتا ہے کہ میرے دل میں اور اس کی محبت آئی میں نے کہا چلو میں ایک ہفتہ انتظار کر لیتا ہوں پھر جس دن وہ پھر کام کرتا تھا میں اس دن گیا تو دوبارہ وہ ملا میں اس کو پھر اپنے گھر بنانے کے لیے لے کے آیا کہتا ہے کہ اب میں نے چھپ کے دیکھا کہ اس کے کام میں جلدی کیسے ہوتی ہے یعنی تیزی سے کام کیسے کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بس سیمنٹ ڈالتا تھا اور جو اینٹ رکھتا تھا تو عام مستریوں کو تو اینٹ رکھو اس کو سیدھا کرو اس کو جوڑ کے رکھو اس کو ذرا ٹھونک بجا ان کو ٹائم لگتا ہے عام مستریوں کو اور یہ ایسا تھا کہ یوں اینٹ اٹھا کے رکھتا تھا اور اینٹ خود بخود اپنی جگہ پہ جا کے پڑ جاتی تھی میں سمجھ گیا اس کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد ہے اور اللہ نے اس کے کام میں برکت دی ہے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سارا مکان اسی سے ہی بنوانا ہے کہنے لگے کہ جب میں تیسری مرتبہ گیا اس کو لینے کے لیے تو وہ نہیں تھا تو میں نے پوچھا بھئی آج تو کام کا دن ہے وہ کیوں نہیں آیا ایک نے کہا جی کہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور فلاں مسجد کے اندر وہ لیٹا ہوا ہوگا بخار بہت زیادہ تھا اس لیے وہ کام پہ نہیں آ سکا وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دل میں چونکہ اس نوجوان کی محبت آگئی تھی میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کس سال میں آئے. ہے کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا تھا میں نے جسم کو ہاتھ لگایا تو اتنا گرم تھا کہ جیسے بہت تیز بخار ہوتا ہے تو میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے باتیں کرنی شروع کر دی. تو اس نے کہا کہ انکل میرا وقت قریب ہے میں اب دنیا سے جا رہا ہوں بس آپ میرے ساتھ ایک مہربانی کرنا کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا دینا کفن دینا اور مجھے جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا اور جب آپ دفن کر دیں تو یہ میرے پاس دو چیزیں ہیں ایک قرآن پاک اور ایک انگوٹھی یہ آپ جا کے ہر رشید کو دے دینا وہ آدمی کہتے کہ مجھے اس وقت بات سمجھ نہ آئی میں نے کہا چلو امانت ہے کسی کو دینی ہے جا کے اسی دوران اس نے کلمہ پڑھا وہ فوت ہو گیا میں نے اس کو نہلایا کفنایا پھر جنازہ پڑھا کے دفن کیا پھر جب میں وہ چیزیں لے کے چلا تو پھر میں نے سوچا ہارون رشید تو بادشاہ ہے تو یہ بچہ جو ہے کہ بادشاہ کا کوئی قریبی تھا جس کو بادشاہ کے چیزیں پہنچانی تھیں خیر میں شہر آیا تو میں نے دیکھا کہ شہر میں ایک جگہ پہ بڑا رش تھا لوگ بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے میں وہاں کھڑا ہو گیا ہارون رشید کی جب سواری گزری تو میں نے ہارون رشید کو دور سے وہ قرآن پاک اور انگوٹھی دکھا دی تو جب ہارون کی نظر پڑی تو یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے بچے کے پاس تھیں یہ بندہ لے کے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خبر ہے اس نے سپاہیوں کو کہا کہ بھئی اس نوجوان کو جو یہ چیزیں لایا اس کو میرے پاس محل میں لے کے آؤ تو چنے مجھے بادشاہ کے محل میں جانے کا موقع مل گیا جب پولیس والوں نے مجھے اندر جانے کے لیے اجازت دی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کی طبیعت یکدم غمزدہ سی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے تم ملنے جا رہے ہو اگر تم نے چار باتیں کرنی ہیں تو دو کرنا دو کرنی ہے تو ایک کرنا زیادہ باتیں نہ کرنا بادشاہ کو غمزدہ نہ کرنا میں نے کہا بہت اچھا تو میں اندر گیا تو مجھے ہارون رشید نے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ اے دوست مجھے لگتا ہے تو میرے کوئی غم کی خبر لایا ہے تو کہتا ہے میں نے پورا واقعہ سنایا کہ میں گھر بنوایا اور اس طرح ایک نوجوان تھا جس نے مزدوری کی اور پھر وہ فوت ہو گیا اور میں اس کی یہ چیزیں امانت کے طور پہ دینے کے لیے آیا ہوں تو جب میں نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے بادشاہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا وہ تو میرا بیٹا تھا وہ تو وقت کا شہزادہ تھا اور تم نے بھی خیال نہ کیا کہ ایک شہزادے کو اپنے مکان کی مزدوری پہ لگا دیا میں نے قسم اٹھا کے کہ کہا بادشاہ سلامت مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ شہزادہ ہے اور وہ مزدوری کر رہا ہے اس لیے کہ وہ روٹی کھا سکے اور باقی وقت کو علم کی طلب میں گزار سکے آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے بیٹے جو شہزادے ہوتے تھے وہ بھی علم کی طلب میں اتنی مشقتیں اٹھاتے تھے تو جہاں امیر لوگ تھے وہاں غریبوں کے گھر کے بچے بھی تھے وہ بھی علم کی طلب میں خوب محنت کرتے تھے چنانچہ اس کے لیے وہ مشقتیں اٹھاتے تھے اور اس زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھیں نا وہ مدرسوں سے نہیں ملتی تھیں بلکہ ہر طالب علم کو اپنی کتابیں خود لے کے جانی پڑتی تھیں آج کل تو آسانی ہے نا کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں تو کتابیں مدرسے والے خود ہی پورا سیٹ دے دیتے ہیں اس زمانے میں ایسا نہیں تھا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں اور اپنی کتابیں خود اٹھا کے لے جانی پڑتی تھیں اور کتابیں وزنی ہوتی ہیں چنانچہ خطیب تبریز ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت کے اوپر اپنی کتابیں لے کے جب چلتا تھا تو مجھے اتنا پسینہ آتا تھا گرمی کی وجہ سے کہ میرے پسینے سے میری کتابیں گیلی ہو جاتی تھیں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کتابیں بارش کی وجہ سے گلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ تو میرے پسینے سے گیلی ہوتی تھیں یعنی اتنی مشقت اٹھانی پڑتی تھی حافظ طاہر مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت کے اوپر جب کتابوں کو لے کے چلتا تھا تو وہ اتنی بوجھل ہوتی تھیں کہ جب میں آگے جا کے پیشاب کرتا تھا تو مجھے پیشاب میں خون آیا کرتا تھا اس بوجھ کی وجہ سے جو میں اپنی کمر پر اٹھاتا تھا آپ اندازہ کریں کہ یہ طلبا اپنی کتابوں کو سر پہ اٹھا کے کمر پہ اٹھا کے لے جاتے تھے اتنی مشقت اٹھاتے تھے اور ان کو میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا پھر جا کے استاد ملتا تھا اور استاد سے وہ ایک کتاب پڑھتے تھے یا دو کتابیں پڑھتے تھے تو ان طلباء نے یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے خوب مشقتیں اٹھائیں ان کے اندر ایک عشق بھرا ہوا تھا ایک محبت بھری ہوئی تھی علم کی طلب میں جس کی وجہ سے یہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے چنانچہ حافظ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک فتویٰ دیا جس فتوے کی وجہ سے وقت کے بادشاہ نے ان کو جیل میں بھیج دیا تو وقت کے حاکم نے ان کو جیل بھیج دیا دو تین دن گزرے تو ایک دن حاکم وقت اپنے دربار میں تھا کہ ایک نوجوان بچہ اٹھتی جوانی اس کی چہرے کے اوپر تقوی کا نور وہ دربار کے اندر داخل ہوا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا اس کے آنسو جو تھے نا وہ جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح گر رہے تھے اس کو جس نے بھی دیکھا تو وہ بڑا اس کی طرح متوجہ ہوا اور انہوں نے حاکم وقت کو کہا کہ لگتا ہے اس نوجوان کو کوئی حاجت ہے آپ پلیز اس کی بات کو پورا کر دیں تو حاکم وقت نے کہا نوجوان تو کیا فریاد لے کے آیا ہے میں تیری فریاد کو پورا کر دوں گا تو وہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ پلیز مجھے جیل بھیج دیں اب یہ عجیب سی بات تھی کہ ایک نوجوان بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جیل بھیج دیں تو بادشاہ حیران ہو گیا کہنے لگا کیا آپ نے کہا کہ جیل بھیج دیں اس نے کہا ہاں مجھے جیل بھیج دیں بھئی کیوں بھیجیں بادشاہ سلامت آپ نے میرے استاد کو جیل بھیج دیا تین دن ہو گئے میرا سبق بند ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ مجھے اگر جیل بھیج دیں گے میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا یعنی ایسے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے جیل کی مشقتیں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے اتنا ان کے اندر شوق تھا کہ ہم اپنے استاد سے علم حاصل کر لیں قریب کے زمانے میں بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھائیں چنانچہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم پہنچا دیوبند تو وہاں داخلے بند ہو گئے تھے دارالوم دیوبند میں ابتدا میں کوئی متبخ کا انتظام نہیں تھا کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا بس پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور بستی کے لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں میں جتنے طلباء کا کھانا بنا سکتے تھے اتنے طلباء کو داخلہ دے دیا جاتا تھا پھر داخلہ بند کر دیا جاتا تھا تو جب انہوں نے آ کے کہا کہ مجھے داخل ہونا ہے تو جو ناظم تعلیمات تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو داخلے بند کر دیے ہیں کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت داخلے کیوں بند کیے ہیں ان کہا بھائی ہمارے پاس متبخ کا کوئی انتظام نہیں ہے ہم آپ کے کھانے کا اپنے ذمے نہیں بوجھ لے سکتے لہٰذا بستی میں کوئی گھر ایسا نہیں جو ایک طالب علم کا کھانا اور اپنے ذمے لے اس لیے ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت کھانے کا انتظام میرا اپنے ذمے وہ میرا مسئلہ ہے میں جہاں سے مرضی کھاؤں لیکن آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مشروط داخلہ مل گیا چنانچہ میں سارا دن طلباء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا جب شام ہوتی تو طلباء کے ساتھ سبق کی تکرار کرتا تکرار کے بعد جب طلباء لیٹنے کے لیے چلے جاتے تو میں استادوں کی اجازت سے دارلوم سے باہر نکلتا دارالعلوم کا جو چھوٹا سا شہر تھا دیوبند کا جو چھوٹا سا قصبہ تھا گاؤں تھا کہتے ہیں کہ اس میں دو دکانیں تھیں پھلوں کی میں ان دکانوں پہ جاتا اور وہاں پھلوں کی دکانوں کے سامنے مجھے ان کے چھلکے مل جاتے تربوز کا چھلکا خربوزے کا چھلکا آم کا چھلکا امرود کا چھلکا میں ان چھلکوں کو اٹھا کے لاتا اور ان کو دھو لیتا صاف کر لیتا اور پھر وہ آم کے اور یعنی پھلوں کے چھلکے کھا کے گزارا کر لیتا یہ میرا چوبیس گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کے تو گزارا کیا لیکن میں نے اپنے سبق کو قدا نہیں ہونے دیا آپ غور کریں کہ ایک نوجوان پھلوں کے چھلکے کھا کے گزارا کر رہا ہے اور پورا سال اپنے سبق کو قزا نہیں ہونے دیتا اور کہتے ہیں کہ مجھے علم کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ بستی کے لوگوں کے خطوط میرے پاس آتے تھے تو میں ڈر کے مارے ان کو پڑھتا نہیں تھا کہ اگر میں پڑھوں گا خوشی کی خبر ہوئی تو میرا جانے کو دل کرے گا غم کی خبر ہوئی تو میرا دل اداس ہوگا تو پڑھائی میں خلل ہوگا تو میں خط پڑھتا نہیں تھا ایک مٹکا بنایا ہوا تھا اور جو خط میں اس مٹکے کے اندر ڈال دیتا جب سال مکمل ہو جاتا اور امتحان سے میں فارغ ہو جاتا چھٹیاں ہوتیں اس وقت میں وہ سارے ڈاک نکالتا تھا اور ایک ایک کر کے ان کو پڑھتا تھا پھر لسٹ بناتا تھا اس کے ہاں بیٹا ہوا اس کی شادی ہوئی اس کا فلاں ہوا خوشی والوں کی الگ لسٹ ہوتی اور اس کی بہن فوت اس کا بیٹا فوت اس کا والد فوت ان کی الگ لسٹ بناتا اور وہ لسٹ لے کے میں اپنے گاؤں میں واپس آتا جن کو خوشی ملی ہوتی ان کو میں جا کے مبارکباد دیتا اور جن کو غم ہوتا ان کو میں جا کے پرسہ کے دو الفاظ کہتا لوگ مجھ سے بڑے خوش کہ جی اس نے پورا سال خبر یاد رکھی بات یاد رکھی اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے ان کا خط ہی ایک سال کے بعد پڑھا تھا فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اتنا ظہت تھا کہ میں گلی سے گزر رہا تھا میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک بوسیدہ سا کمبل ہے پرانا اس کو باہر پھینک رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کمبل کو کیوں پھینک رہے ہیں اس نے کہا اس لیے کہ یہ کمبل جو ہے نا وہ پرانا ہو گیا اس لیے میں پھینک رہا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا اگر کمبل پرانا ہے تو کیا میں لے سکتا ہوں اس نے کہا آپ لے لیں کہتے ہیں کہ میں وہ پرانا کمبل لے کے آیا اور میں نے زندگی کے اٹھارہ سال اس کمبل میں گزار دیئے یعنی دنیا میں انہوں نے معمولی چیزوں پہ گزارا کیا لیکن جو مقصد تھا اس کو انہوں نے پورا کر دیا ان کے اندر وحدت مطلب اس کو کہتے ہیں وحدت مطلب کہ ایک انسان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا ہے چاہے اس کے لیے جو مرضی قربانی کرنی پڑے تو ہمارے ان حضرات کو وحادتیں مطلب حاصل تھی چنانچہ وہ تمام مشقتیں اٹھاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے چنانچہ تین دوست تھے ان میں ایک کا نام تھا امام تبرانی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے کا نام تھا ابن المقری اور ایک ابو شیخ تینوں محدسین گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں مسجد نبی کے اندر پڑتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا اب فاقے شروع ہو گئے تو ہم نے تین دن تک تو روزے رکھے لیکن چونکہ شہری افطاری بھی پانی سے ہو رہی تھی تو نقاہت اتنی ہو گئی کہ ہمارے سے کھڑا ہونا مشکل تھا تو میرے باقی دو دوست تو کہنے لگے کہ تم کہ بھائی ہم تو ہم گھر جاتے ہیں ہم سے تو بھوکا نہیں رہا جاتا تو وہ چلے گئے میں اکیلا رہ گیا طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں لیکن مجھے بھی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ میں لیٹا ہوا تھا لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ میں یہاں مسجد نبی میں پڑھتا ہوں تو نبی علیہ الساط اسلام کا میں مہمان ہوں تو میں اپنے میزبان کو جا کے کیوں نہ بتاؤں کہ میں مجھے بہت بھوک لگی ہے وہ کہتے ہیں یہ خیال آنے کے بعد میں معواظہ شریف پہ حاضر ہوا اور جا کے نبی علیہ السلام پر اسلام پڑھا سلام پڑھنے کے بعد میں نے کہا اے اللہ کبیر اسلم الجو مجھے بہت بھوک لگی ہے بس اتنی بات کی اور پھر اس کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا کہتے ہیں جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلا ایک بندہ میرا نام لے کر پکار رہا تھا تبرانی کا ہے تبرانی کا ہے کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ نام تو میرا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں میری دیوار مسجد کی دیوار ایک ہے میں کیلولا کر رہا تھا مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک مہمان ہے تبرانی مسجد میں جو بہت بھوکا ہے تم اسے کھانا کھلاؤ میری آنکھ کھلی میں نے بیوی کو دیکھا اس نے ہنڈیاں اتاری تھی روٹیاں پکائی تھیں تو میں نے اسے کہا کہ اپنے لیے کھانا اور بنا لو یہ کھانا میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلانے کے لیے جا رہا ہوں تو میاں یہ سالن ہے اور یہ روٹیاں ہیں آپ کھا لیں نبی علیہ کی طرف سے آپ کو کھانا کھلانے کا پیغام ملا ہے یہ تو لبا تھے مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسے مقبول تھے کہ ان کی بھوک کی وجہ سے نبی علیہ السلام خواب میں دوسروں کو فرمایا کرتے تھے کہ ان کو کھانا کھلاؤ مشقتیں اٹھاتے تھے چنانچہ ایک اور بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں کھانا جب نہیں ہوتا تھا تو بھوک بہت لگی ہوتی تھی تو میں کیا کرتا تھا ایک نان بھائی تھا نان بھائی جیسے تنور ہوتے ہیں نا جسے روٹیاں لگاتے ہیں ایک بندہ تھا جو روٹیاں لگاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں اس نانبائی کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا تو روٹی پکنے کی خوشبو آتی تھی تو میں اپنے نفس کو تسلی دے دیتا تھا تمہیں خوشبو تو آ رہی ہے تھوڑی دیر میں تمہیں بھی کھانا مل جائے گا اور میں اس وقت کو پڑھنے میں لگا دیا کرتا تھا آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے طلبات ہے کہ جو اتنی مشقتیں اٹھا کے پھر پڑھنے کے لیے تیار آج ہم تو بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ اللہ مدارس مساجی کے اندر اتنی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوتی ہیں ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے کھانا تین وقت اپنے وقت پہ مل جاتا ہے چاہے گھر میں کھائیں چاہے مدرسے میں کھائیں اساتذہ پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ سفر کی مشقتیں نہ کوئی اور مشقتیں صرف ہم نے ان سے علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہیں ہم اپنے اکابر کو دیکھیں تو انہوں نے واقعی بڑی مشقتیں اٹھائیں بعض واقعات تو ایسے ہیں ان کو پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا علم کی ایسی طلب تھی چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک طالب علم ان کے پاس آیا حضرت میں آپ سے فلاں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو بھائی میں اس بستی میں فک کا درس دیتا ہوں اور جب یہاں سے فارغ ہوتا ہوں تو دوسری بستی والوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی درس دیں میں نے انہیں کہا کہ بھئی میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں میں اگر آپ کے پاس چل کے آؤں گا تو وقت ہی ختم ہو جائے گا پھر مجھے واپس آنا ہوگا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے لیے تیز سواری کا انتظام کر دیتے ہیں آپ درس دینے کے بعد سواری پہ بیٹھ کے ہمارے پاس آ جائیں اور جو وقت بچے وہ ہمیں درس دے کے پھر واپس آ جائیں تو اب میں دو جگہ درس دیتا ہوں یہاں بھی دیتا ہوں دوسری جگہ بھی دیتا ہوں تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت آپ اپنا درس اسی طرح جاری رکھے میں پڑھ لوں گا تو امام محمد رحمت نے پوچھا بھائی آپ پھر کیسے پڑھیں گے وہ کہنے لگا کہ حضرت جب آپ ایک جگہ سے سواری پہ سوار ہو کر دوسری جگہ جائیں گے تو آپ اپنی سواری پہ سوار ہو کے جانا اور تقریر کر دینا میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور آپ کا درس بھی سنتا رہوں گا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے دوران میں آپ سے سبق پڑھ لیا کروں گا انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ کسی طالب علم نے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا ہو کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جائے اور تقریر کرے اور شاگرد ساتھ بھاگتا بھی رہے اور استاد کا درس بھی سنتا رہے یہ ساری کی ساری مثالیں ہمیں دین اسلام ہی کے اندر ملتی ہیں فقہ نے محدسین نے ہمارے اسلاف نے دین کی خاطر اتنی محنت کی کہ ایک روشن مثالیں قائم کر دی چنانچہ بات لمبی ہو گئی میں آپ کو آخر میں ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں اس واقعے کو علامہ زاہبی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلہ اس میں لکھا ہے اندلس کے ایک نوجوان تھے ان کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ ان کی عمر تھی بیس سال اب طلباء غور کریں آج جو بیس سال کے نوجوان ہوتے ہیں ان کے اوپر تو بس دنیا کی شہاوتیں سوار ہوتی ہیں ان کو تو دنیا کی لذتیں چاہیے اور دنیا کے جو ہے نا ان کو انجوائیمنٹ چاہیے اور ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا لیکن یہ بیس سال کا نوجوان ایسا تھا کہ جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندلس سے بغداد پہنچنا تھا اس کے لیے ان کو سمندر کا سفر بھی کرنا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جہاز کی ٹکٹ خریدی یعنی بڑی کشتی کی اور اس سے سوار ہوا اللہ کی شان کے جب وہ کشتی چلی تو راستے میں راستہ بھول گئی اور جتنا وقت طے تھا کہ اتنے دن میں پہنچ جائیں گے اس سے زیادہ وقت لگ گیا میرے پاس کھانے کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں پہننے کے کپڑے بھی ختم ہو گئے اور میں میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھا تھا اب سمندر کے اندر انسان بغیر کھائے پیے رہے تو جھٹکے لگتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ ابکائیاں آتی ہیں الٹی آتی ہیں وہ کہنے لگا میری طبیعت بھی بڑی خراب میں بڑی مشقت میں تھا اللہ سے دعائیں مانگتا تھا پھر اللہ نے مہربانی کی کہ ایک دن وہ کشتی کنارے لگ گئی اس کنارے سے آگے بغداد کا جو شہر تھا وہ تقریباً پانچ سو کلومیٹر دور تھا اور یہ مجھے سفر پیدل کرنا تھا آج تو پچاس فٹ کا سفر پیدل کرنا مشکل نظر آتا ہے وہ پانچ سو میل کا سفر پیدل کرنا تھا اور میرے پاس کتابیں بھی تھیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی کتابیں اپنے سر پہ اٹھائیں اور پیدل چلنا شروع کر دیا روز تھوڑا تھوڑا سفر کرتے کرتے ایک ایسا دن آیا کہ میں ایسی جگہ پہنچا جہاں سے مجھے بغداد شہر کی عمارتیں دور سے نظر آ رہی تھیں میں تھکا ہوا تھا میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا چلیں اب میں شہر چلتا ہوں چونکہ اس شہر میں امام احمد بن حنبل الرحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے اور وہ حدیث کا درس دیتے تھے میرے ذہن میں تھا کہ میں ان سے جا کے حدیث پڑھوں گا میں نے ان کی بڑی شہرت سنی تھی چنانچہ میں راستے میں جا رہا تھا ایک بندہ مجھے شہر سے آتا ہوا ملا میں نے سلام کیا اور میں نے اس سے ویسے ہی پوچھ لیا سنائے امام احمد حمبل کا کیا حال ہے اس نے پوچھا نوجوان ان کا حال کیوں پوچھتے ہو میں نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اور میں نے ان سے جا کے حدیث پڑھنی ہے اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا اے نوجوان تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ اس لیے وقت ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے لہٰذا تم ان کا درس نہیں سن سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کے گری مگر میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے کہا شہر چلتے تو ہیں شہر گیا وہاں جا کے ایک کمرہ تھا وہ میں نے کرائے پر لے لیا اور وہاں پر میں نے رات گزاری مگر پوری رات مجھے نیند نہیں آئی میں سوچتا رہا کہ میں کیسے علم حاصل کروں اگلے دن مجھے خیال آیا کہ اتنا بڑا شہر ہے کہیں نہ کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا شہر کی جو جامع مسجد ہے نا اس میں عصر کے بعد یاہیا بن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کا درس ہوتا ہے یہ وہ محدث تھے جو اسماء اور رجال کے بڑے ماہر تھے اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے کہنے لگا اگلے دن عصر کے بعد میں جا کے وہاں مجمع میں بیٹھ گیا بہت سارے لوگ تھے یاحیہ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی اور پھر اس کا تھوڑی دیر درس دیا پھر اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا لوگ ان سے سوال پوچھنے لگے یہ چونکہ جرح اور تعدیل کے امام تھے ان کو رواعت کے بارے میں بڑا اچھا پتہ تھا لہذا لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ فلاں راوی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے فلاں کے بارے میں کیا ہے یہ جواب دیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ سوال پوچھ رہے تھے میں اٹھا اور میں نے ان سے کہا کہ حشام بن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ جو چادر والے ہیں میں نے کہا وہ چادر والے اس نے کہا وہ اتنے اچھے بندے ہیں ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی سکات میں فرق نہیں پڑتا وہ بڑے سکہ بندے ہیں تو مجھے میرا جواب مل گیا پھر میرا دل چاہا کہ میں ان سے دوسرا سوال پوچھوں جب میں نے دوسرا سوال پوچھنے کی کوشش کی تو جو ساتھ والے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے میرے کرتے کو پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ بھئی یہاں کا دستور ہے مجلس کا ایک بندہ ایک دن میں ایک سوال پوچھ سکتا ہے ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھ لے تو باقی کیسے پوچھیں گے آپ نے ایک سوال پوچھ لیا بس کام ختم ہو گیا آپ بیٹھ جاؤ کہنے لگے میں نے اس وقت جو ہے نا رونا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ اصل میں تو میں سوال کوئی اور پوچھنا تھا یہ تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا جلدی میں اور میں مسافر ہوں اور سفر کر کے آیا ہوں مجھے اس ترتیب کا پتہ نہیں تھا ورنہ میں اصل سوال پوچھتا تو لوگوں نے میرے اوپر طرز کھا لیا اچھا بھائی آپ ایک سوال اور پوچھ لو آپ کو اجازت دیتے ہیں تو بقی الدین کہتے ہیں کہ جب مجھے اجازت مل گئی تو میں نے دوسرا سوال پوچھا یاحیا بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اتنا سینسٹیو سوال تھا سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ حاکم وقت امام احمد بن حمبل سے نراض ہے نظر بند کر دیا گیا ہے وہ تو سزا کی حالت میں ہیں مجمے میں سوال پوچھنا اپنے آپ کو مصیبت کے حوالے کرنا تھا کہنے لگا میں نے سوال پوچھ لیا تو یاہیہ بن معین رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے سر جھگا کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگے امام احمد بن تو امام المسلمین ہیں جب انہوں نے کہا نا کہ وہ امام المسلمین ہیں تو میرے دل میں اور شوق بڑھا کہ ان سے تو میں نے ضرور علم حاصل کرنا ہے کہتا ہے جب درس ختم ہوا تو میں نے ایک بندے کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دیں اس نے کہا بھی میں تو نہیں دکھاتا پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں سزا ملے گی مجھے بھی سزا ملے گی تو کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا تھا ان کا گھر دکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ ان کے گھر کے سامنے سے صرف گزر جائیں اور گزرتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے بتا دیں یہ ان کے گھر کا دروازہ ہے آگے میں جانوں میرا کام جانے اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میں کر دیتا ہوں چنانچہ وہ بندہ مجھے لے گیا اور اس نے ایک گلی میں مجھے بتا دیا کہ یہ امام احمد الحبل کا دروازہ یہ ہے وہ کہتے ہیں میں نے گھر دیکھ لیا گلیاں پہچان لی پھر میں اپنی جگہ پہ واپس آ گیا اب میں ساری رات سوچتا رہا کہ میں امام احمد الحبل سے علم کیسے حاصل کروں گا اگلے دن صبح ہوئی تو میرے ذہن میں ایک تجویز آئی میں نے کیا کیا میں نے اپنے گھٹنے کو کپڑے سے باندھ لیا جیسے کوئی زخم ہوتا ہے نا تو گھٹنے کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور میں نے ایک لاٹھی بھی لے لی اور ایک جو کاسا ہوتا ہے مانگنے والا وہ بھی اپنے ساتھ لے لیا زمبیر لے لی اور میں چل پڑا اس زمانے میں جو بندہ فقیر سوال کرتا تھا نا وہ نہیں مانگتا تھا مجھے روٹی دے دو مجھے پیسہ دے دو ایسا نہیں کہتا تھا وہ صرف اتنا کہتا تھا اجر اللہ اجرکم اللہ لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ ضرورت مند ہے وہ اس کو کچھ دے دیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنی جگہ سے نکلا تو بازار میں جا کر اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا اجرکم اللّہ اجرکم کم اللہ لوگ میرا چہرہ دیکھتے یہ نوجوان ہے لگتا تو صحت مند ہے لیکن اس نے گھٹنے کو بھی باندھا ہوا ہے لگتا ہے اس کو کوئی چوٹ لگی ہوگی تو کوئی مجھے گھور کے دیکھتا کہ کیوں تم جو ہے وہ سوال کر رہے ہو مخلوق سے اور کوئی بندہ مجھے کچھ دے دیتا میں سارا دن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا رہا اور لوگوں سے بھیک مانگتا رہا اور اثر کا وقت جب لوگ کم ہوتے ہیں گلیوں میں میں اس وقت امام احمد حمل کے دروازے پر پہنچا اور میں نے زور سے کہا اجرکم اللہ اجر اللہ میرے آواز میں ایسی درد تھی کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ فقیر کو دینا چاہتے تھے جب وہ سکہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے کہا کہ حضرت میں مال کا طلبگار نہیں میں علم کا طلب گار ہوں میں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں تو امام احمد نمبر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو حدیث نہیں پڑھا سکتا اور اگر آپ یہاں آئیں گے آپ کو بھی سزا ملے گی مجھے بھی سزا مشقت اٹھانی پڑے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کہا کہ حضرت میں سارا دن شہر میں بھیک مانگوں گا تاکہ لوگ مجھے بیکاری سمجھیں اور میں ایسے وقت میں آپ کے دروازے پر آؤں گا جب گلی میں لوگ نہ ہوں اور میں اس وقت آواز لگاؤں گا آپ کے ہاتھ میں یہی سکہ ہو آپ دروازہ کھول دینا اگر قریب کوئی نہ ہو تو آپ مجھے ایک دو حدیثیں سنا دینا میں ان کو زبانی یاد کر لوں گا اور اگر کوئی بندہ آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا میں چلا جاؤں گا امام احمد حب الرحمۃ اللہ تیار ہو گئے کہنے لگے کہ ایک سال پورا میں سارا دن بازار میں بھیک مانگتا اور گلیاں جو ہے نا ان میں جوتیاں چٹکاتا لیکن اصل میرا مقصد تھا علم حاصل کرنا اور ایک خاص وقت میں میں امام صاحب کے دروازے پہ جاتا اور کہتا اجرکم اللہ امام صاحب دروازہ کھولتے اگر کوئی بندہ قریب ہوتا تو وہ پیسہ دے دیتے میں چلا جاتا قریب نہ ہوتا تو وہ دو تین حدیثیں سناتے تھے اور میں ان حدیثوں کو زبانی یاد کر لیا کرتا تھا سارا سال میں اس طرح بھیک مانگتا رہا اور بھیک کے بہانے میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرتا رہا اللہ کی شان ایک سال کے بعد حاکم وقت فوت ہو گیا جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد حمبل سے عقیدت حاصل تھی اس نے امام صاحب کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں دوبارہ درس کی اجازت بھی دے دی جب پہلے دن درس کے لیے امام صاحب آئے تو پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب بیٹھے تھے میں بھی گیا میں لڑکا تھا کمزور سا تھا مجھے مجمع میں آگے جانے کی اجازت بھی نہیں مل رہی تھی میں بڑی مشقت سے قریب ہوتا گیا ہوتا گیا ذرا دور تھا تو امام صاحب کی نظر پڑی تو امام صاحب نے مجمے سے کہا کہ اے لوگو تم اس نوجوان کو میرے پاس آنے دو علم کا حقیقی طلب گار تو یہ ہے اس لیے کہ میں نے پورا سال بھیک مانگتے ہوئے امام صاحب سے حدیث پڑھی تھی اب آپ سوچیے کہ ہمارے اکابرین نے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں تک بھی ہی لے کہ بھیک مانگنے کے بہانے اپنے استاد سے حدیث پڑھا کرتے تھے آپ خوش نصیب ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مدرسے میں سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنے اساتذہ سے حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے عزیز طلباء ایک بات ذہن میں رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھ دیا ہے وہ بندہ اینٹ کو اینٹ سے جوڑتا جاتا ہے اس کو ہم میسن کہتے ہیں مستری کہتے ہیں وہ مکان بناتا ہے سارا دن اس کے سامنے اینٹ ہوتی ہے اینٹ کو جوڑتا ہے کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا وہ کپڑے کو کاٹتا ہے کپڑے کو جوڑتا ہے ہم اس کو درجی کہتے ہیں اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لوہے کا پرزہ رکھ دیا ہم اس کو مکینک کہتے ہیں وہ سارا دن گاڑی کے پرزے کھولتا ہے پھر ان پرزوں کو دوبارہ جوڑتا ہے اس کو مکینک اس کا اس میں اللہ نے لکھ دیا تو کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھا کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھا کسی کے سامنے اللہ نے لوہا رکھا آپ وہ خوش نصیب ہیں اللہ نے آپ کے سامنے اپنے قرآن کو رکھ دیا آپ روزانہ اپنے گھر سے آتے ہیں مسجد میں قرآن پاک ہاتھ میں ہوتا ہے حدیث کی کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے استاد کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں قرآن آپ کی گود میں ہوتا ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائن پر لگا دیا کہ آپ کی گود میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے آپ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے دین کا علم حاصل کرنے والے کہاں ہیں تو اصحاب صفہ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اے اللہ ہم نے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا مشقتیں اٹھائی تھیں ابو ابو حر کہیں گے کہ میں نے اتنی بھوک کی مشقتیں اٹھائی تھیں مگر اتنی حدیثیں میں نے آگے روایت کی پھر آگے جو حضرات آئے ہوں گے وہ بھی اپنی زندگیوں کو پیش کریں گے اسی دوران امام بقیودین نے اپنے مخلط رحمۃ اللہ علیہ بقیامد کے دن کھڑے ہوں گے اے اللہ میں بھیک مانگنے کے بہانے ایک امام احمد حمب الرحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھا کرتا تھا جب یہ سب حضرات اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے آپ بھی اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے اللہ جب سب لوگ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اسکولوں میں جایا کرتے تھے اس وقت میں اپنے گھر سے قرآن پاک کو اپنے سینے پہ لگا کے نکلتا تھا اور مدرسے جاتا تھا تاکہ میں آپ کے قرآن کو پڑھوں آپ کے محبوب سلم کے فرمان کو پڑھوں اے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے سوچیں پھر اس دن اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اور نبی ریسام کے سامنے آپ کو کیا عزتیں نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا علم کا حاصل کرنا قبول فرمائے آپ نہایت شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ علم کو حاصل کریں اور اس علم سے اپنے سینوں کو منور کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اونچا درجہ پائیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب علم فریضۃََََََََََََََ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہم اس فرض کو پورا کریں اور نبی علیہ الصلاۃ وسلام کی آنكھوں کی ٹھنڈک بنے قيامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک حافظ کو اجازت دیں گے وہ دس بندوں کو جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے اور جو عالم ہوگا اور نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو چار سو بندوں کی شفات کی اجازت دتا فرمائيں گے چار سو بندوں کی شفاعت لے کے جائے گا ایک بندہ ایک عالم جو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا ان لوگوں کو جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے تو اللہ کے ہاں یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو علم کا اللہ نے عطا فرمایا آپ کو آپ خوش نصیب ہیں مبارکباد کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت و شوق کو اور بڑھائے معمولی نف کے خلاف جو مشقتیں ہیں ان کو برداشت کر لیجئے اور علم کا حاصل کرنے کے لیے دن رات آپ اس میں لگے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے و آخر زاوانہ ان الحمد للہ رب العالمین ہمیں علم نافع کا نور عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے سبحان ربیع الباب اللّہ صلی علیہ سیدنام محمد اماء آل علسن محمد امبارک و وسلم اے کریم آ ہم آپ کے عاجم مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما ایو کی پردہ پوشی فرما جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معافرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے لا جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اے لا معاسیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما اے لا اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اس کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما جو اس کا انتظام اہتمام سنبھالنے والے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اس کے بدلے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما جتنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما جتنے پڑھنے والے طلباء ہیں اللہ ان کے سینوں کو علم نافع کے نور سے منور فرما اے اللہ اس ادارے کو مینار نور بنا اور اس نور کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا اللہ آپ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے اللہ مہربانی فرما دیجیے اپنی رحمت کی نظر اسی دارے پر ڈال دیجئے اور اے اس کو قبول فرما لیجئے میرے مولا اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں تعلیمی اعتبار سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما جو اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے اے اللہ جتنے طلباء ہیں ان کے والدین کو بھی دین کی قدر عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کے والدین کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما اے اللہ جو بیماریں ان کو شفاط فرما اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی صویل پیدا فرما اے اللہ رحمتوں کے فیصلے فرما جو جوان العمر ہیں اللہ ان کو اے اللہ نیک دیندار قدردان زندگی کا ساتھی نصیب فرما اے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اے اللہ ان نوجوانوں کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما اور اپنے وقت پہ اللہ ان کو آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما اعلّہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں قیامت کے دن ہیں ان کو حوض کوثر کا جام عطا فرما اعلیٰ ان کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرما ان کی شفاعت نصیب فرما کریم آ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا المنا ان کا انتصع العلیم تو بلعینا ان انت التواب انتباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب ہی سیدنا محمد و علی و اصحابہ اجمعین بے یا کیا الحم الراحمین